صحمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ اللہ محمد محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متحرن میں موجود تباہ اور میدان شہر جو تمام خوران اور باقی سامنے سا باقی السلام ہمارے سلسلہ دس کتاب شیخ شخلا سے کتاب ہے باب و زیار الحمد ختم ہو گیا اور یہ جو ہے دوسرا باب ہے ایک اور باب ہے باب باب اللہ کے نام سے ہاں جی بابلٰ کے نام سے ایک باب ہے اچھا یہ باب بھی جو ہے خواتین بھی سے تعلق رہتے ہیں الا کا مطلب جو ہے قرآن بانیہ فرمایا قرآن باب اس بارے میں آج موجود ہے الا کے مطلب یہ ہے کہ مرد قسم کھائے مرد قسم کھائے کہ اپنے وہ زوجہ جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں ایک عرصے سے روستی شدہ ہاں جی، نارمل زندگی گزارنے والے صرف نکاح پر کے ہاں جی ان ابھی رخصتی نہ ہو ان کا پاس میں کوئی تعلق تچ نہیں ہوا وہ نہیں اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے یہ حکم اس وجہ کے بارے میں جو اس کے ساتھ روست گھر میں رہتی ہے زندگی کے ساتھ گزاریں اس کے ساتھ جو ہے مرد قسم کھائے کہ چار مہینہ یا اس سے زیادہ یا ہمیشہ کھلے اب آپ اپنے بیوی بی کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھیں گے اور اسے ساتھ جو ہے کسی قسم کے جو ہے روجت کے محسوس تعلقات برپا نہیں کریں گے ہاں جی تو یہ قسم کھائیں کہ وہ اس کے نزدیک بالکل نہیں جائیں گے یہ قسم کھائیں ہاں جی تو اس سورج میں پھر جو ہے شریعت کیا فرماتے ہیں یا یہ جی فرماتے ہیں اگر اس نے چار مہینے کا قسم کھایا پھر روزو چار مہینے پورا ہونے کے بعد پھر نارمل زندگی گزاریں بیوی بی کے حقوق ادا کرنے لگ جائیں اس صورت میں کیا حقوق ہے اور اگر چار مہینے سے کم کا قسم کھائیں تو اس کے کیا حقوق ہے چار مہینے سے زیادہ کا یا ہمیشہ کے لیے قسم کھائیں کہ میں اپنے زوجی کے زوجا کے ساتھ زندگی زوجیت والی زندگی اس کے وہ حقوق ہیں وہ پورا نہیں کروں گا اس کے ساتھ نہیں, نہیں سوؤں گا تو یہ قسم کھائیں تو اس صورت میں پھر بیوی بی کا کیا کیا حق ہے شریعت یہاں پر بیوی بی کے دفاع میں کیا کہتے ہیں یہ موضوعی معاشرے میں ودہ موضوعات میں سے اور یہ بھی گرامی ایک اسلام کا خواتین کے حق میں کی جانے والی دین اسلام خواتین کے دفاع میں کی جانے والی ایک اہم ترین احکامات میں سے یہ ہے حقوق خواتین اسلام میں اس موضوع میں یہ باحثی علاق حکم بھی ہے دور جہالت میں اگر کوئی مرت اس طرح کے قسم کھا لیتے تھے ہاں جی تو ان کے پاس جو ہے بس وہ ہاتھوں ہمیشہ کے ہاں جی اس کی زندگی تباہ ہو جاتی تھی اس مرد کے لئے کا فرا دے کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایسا کوئی حکم نہیں تھا قسم کا یا ساتھ نہیں رہنے کا تو نہ وہ اس کی شور سے شادی کر سکتے ہیں نہ اس مرد کو کوئی پابند کر سکتے ہیں کہ دوبارہ رجوع کریں نہ اس خاتون کے پاس کوئی ایسی پاور تھی کہ وہ طلاق کو فسا کریں اور اس خاتون کی زندگی عذاب میں پڑ جاتی تھی لیکن شدت اسلام نے اس میں واضح حکم بین فرمایا اور خواتین کے دفاع کے جو ہے اسلام کے مقدس دن میں تو اسی علاق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قل اللہ, اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن باغ میں لل لذین وہ مرد لوکی وہ مرد لوگ یہ علون جو الا کرتے ہیں یہ علوم اللہ کرتے منصب اپنے عورتوں کے ساتھ اللہ انہیں قسم کھاتے ہیں اپنے عورتوں کے بارے سلسلے میں کیا قسم کھاتے ہیں تلبز و اپنے آپ کو روکے رکھنے کا اور واتاشرین چار مہینے تک یعنی چار مہینے تک میں اپنے زوجہ کے جو مخصوص احکام ہیں حقوق ہیں وہ پورا نہیں کروں گا اس کے ساتھ میں نہیں سوں گا اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی نہیں بیٹھوں گا سر وہ قسم کھاتے ہیں زوجہ کے جو محسوس شریح کو ہے اس کو پورا نہیں کرنے کا اس کے پاس نہیں جانے کا ساتھ نہیں سونے کا قسم کھاتے ہیں چار مہینے کا تو اس سر میں فرماتے ہیں شرط اس کو ایلا بولتے ہیں چار مہینہ یا اس سے زیادہ کا قسم کھائیں پھر قسم چار مہینے کا قسم کھایا ہاں جی چار مہینے تک یہاں شریعت بتتے ہیں وہ خاتون انتظار کریں دیکھیں یہ مرد کیا کرتا ہے اس کے بارے میں فائن بھاؤ وہ چار مہینے کا قسم کھایا پھر وہ واپس آ جائیں پلٹ آ جائیں اور اس خاتون کے ساتھ نارمل زندگی گزاریں اس کے تمام حقوق پورا کریں تو فائن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا خر بہت زیادہ بچنے والا اور مہربان اور اگر وَین اعظم الطلاق کا اور اگر اس نے اس الا والسم سے طلاق کا ارادہ کریں ہاں جی تو حل سمین علی تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہیں اگر اس نے طلاق کے ارادے سے ایسی کوئی بات کیا ہے طلاق کے ارادے سے اس نے علاقہ مرتقی ہو گیا جو تو یہ طلاق کے کنائی الفاظ میں سے ہوگا اور طلاق کے ارادے سے کیا ہو تو شرائط طلاق اس وقت اگر پایا جاتا ہے خاتون میں مرد میں تو طلاق ہو جائے گا لیکن طلاق کے ارادے سے نہیں کہا لیکن ایسے اس کا سم کھائے میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا تمہارے ساتھ نہیں گا تو ایسے سنم میں پھر وہ علاقے حکم میں آتا ہے اب وہ علاق کے لحاظ سے حساب سے اس کے ساتھ کارروائی کیا جائے گا تو علاقے سے کہتے ہیں سیاسی فرماتے ہیں اب یہ آج کی تشریح العلاء و اعلیٰ کیا ہے ان حلیفہ بلا یہ کی قسم کھائے مرت اللہ کا اللہ کی ذات کا یعنی اللہ کی قسم بولیں ب اللہ بولے بولیں اور صفات یہ اللہ کی صفات میں کسی صفات کی قسم کھائیں بر رحمان کے رحمان کی قسم رحیم کی قسم اس طرح بولیں قسم کھا کے بولیں و اللہ بلّہ مسن اللہ یعنی کا یہ کہ وہ یہ مخصوص رابطہ نہیں کریں گے اپنے اس بیوی کے ساتھ المت خلبہ جس کے ساتھ ان کا جو ہے پہلے سے عمل ہو چکا ہے رسطی ہو چکا ہے نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور قسم کھائے اور اپنے مدخول متقل بحاظ زوجہ کے ساتھ جس کے ساتھ نارمل زندگی گزار رہے ہیں حد تولاد بھی ہو چکا ہوا ہے البتہ اولاد ہونے شرط نہیں ہے اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں عرصے سے اس کے ساتھ جو ہے اب دوبارہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں رہنے کا اس کی خواہشات پرانہ کرنے کا قسم کھائیں کتنے مہینے کا عربہ تاشرین مہینے کا چار مہینہ اس کے ساتھ پاس نہیں جانے کا قسم کھائیں پھر وہ او خواہ بھی امین اور پورا کریں اپنے قسم کو چار مہینہ وہ قسم کھاتے نہیں جانے کا نہیں گیا وہ یعنی نہیں کھا اور اس بیوی کے ساتھ وہ محسوس رابطہ نہیں کیا پھر حاضل مندت اس چار مہینے کے مندت میں اس کے بعد فیضہ فا. پھر وہ دوبارہ فیضا عتمہ ارباد جب پورا ہو جائیں چار مہینہ اتمہ پورا اربات عاشرین وہ اور پھر وہ پلاٹ ہے علام اپنے زوجہ کی طرح اور پھر اس کے حقوق پورا پورا ادا کرنے لگ جائیں تو لام یانت تو اس نے کوئی قسم نہیں توڑا ہے قسم کا چار مہینے کیا چھ مہینے پورا کیا اس شفاد کی بعد رجوع کیا تو پھر اس نے قسم نہیں توڑا ہے تو اس پر قسم کا کافارہ نہیں ہوگا والا کاف اللہ تعالیٰ اس میں پر کوئی کا نہیں ہوگا وہ نہ کہا لیکن اگر اس نے اس ساتھ ان کے ساتھ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جب رابطہ کیا جن سے رابطہ کیا قبل آلواطرین چار ہمیں ہفتے مہینے سے پہلے وہ جو چار مہینے کا قسم کھایا تھا لیکن چار مہینے یا اس سے زیادہ کا لیکن اس نے چار مہینے سے پہلے اس کے ساتھ رابطہ کر لیا ہاں جی ماسوس رابطہ تو فال ہی تو اس مرد پر واجب ہے کاف الیمین قسم کا کافر ادا کرنا چونکہ اس نے قسم توڑا ہے ہاں جی قسم کھایا تھا یہ قسم توڑا ہے لہٰذا اس مرد پر قسم توڑنے کا کفرہ اس پر واجب ہوگا یہ تو چار مہینے کا قسم کھایا تھا چار مہینے سے پہلے اس نے رجوع کیا تو اس پر قسم توڑنے کا کافرہ ہوگا وہ کا فرا کیا ہے دوسرے درس میں آئے گا ہاں جی وہ حلف اور اگر اس مرد نے قسم کھایا ہے فوق اور بات عاشرین یعنی زیادہ ارب چار مہینے سے زیادہ کا اور 4 چار مہینے سے فوق یعنی زیادہ کا قسم کھائے اس نے چھ مہینے کا سات کا سال کا قسم کھایا یا قسم کھایا اور آباد انیا ہمیشہ, ہمیشہ کے قسم کھایا اب میں آج کے بعد ہرگیز تمہارے پاس نہیں آؤں گا بولا او مجلاق انیا نے چار مہینے بھی نہیں بولا ہاں جی سال میں سال میں سال بھی نہیں بولا مہینہ بھی نہیں بولا کچھ بھی نہیں بولا بولا میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا بول کے قسم کھاؤں گا تمہارے سے یہ واجبی حقوق میں ہرگز ادا نہیں کروں گا ادا نہیں کروں گا بول کے اس نے کوئی مہنہ بہنا سال کی تعداد بیان کیے وغیرہ قسم کھایا تو اس صورت میں اس خاتون کے لیے شدید کا حکم یہ چار مہینے تک انتظار کریں ٹھیک ہے جی فیضہ ان قدر مدت عرب عرب جب چار مہینے تک انتظار کریں پھر جب ختم جب مدت اربا چار مہینہ جب پورا ہو جائے تو اس صورت میں پھر اب یہاں سے ہاکوم کا حق شروع ہو جاتی ہے تو پھر حاکم اسلامی کو اگر خاتون نے شکایت کیا خاتم اسلامی کو پتہ چل جائے تو وہ جو حاکم حاکم اسلامی پر واجب ہے رو یہ کہ مجبور کرے اس مرد کو اللفے کی وہ اپنے قسم سے رجوع کریں یعنی قسم سو قسم کو توڑیں قسم کو اس سے اسے اس خاتون کی طرف رجوع کریں اور اس کے پورا پورا حقوق ادا کریں اس کو مجبور کریں اس خاتون کی طرف رجوع کرنے کا یا رجوع کر کے اس کو نارمل ترخی سے زندگی گزاریں تمام حقوق پورا کرتے ہوئے مجبور کریں یا رجوع کریں یا ابھی ہے یا طلاق اس کو لڑکا کے نہیں رہ سکتا ہے نہ اس کے حقوق ادا کریں ہیں اور نہ جو اس کو طلاق دے دیں اس کا یہ نہیں چلے گا شریعت میں مرد اور مرد کے یہ حق نہیں ہے کہ خاتون کو معلق رکھیں فنلم یا حضر اور اگر حاکم حاضر نہیں ہے ایسا حاکم اسلامی موجود نہیں ہے فن علم یاضر حاکم اگر کوئی یہاں جیسے آج کے دور میں حاکم نہیں ہے البتہ آج کل آپ عدالت میں رجوع کر سکتے ہیں اس مسئلے کے لیے عدالت میں قانون موجود ہے حکم موجود ہے عدالت میں رجوع کر سکتے ہیں خواتین وہاں سے بھی یہی حکم لے سکتے ہیں تو حن یاضر حاکر حاکم اسلام حاکم اسلامی کی تعریف شاعر نہیں فرمایا وہ عالم دین جو شریعت کے پورا پورا جاننے والا ہو اور شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور لوگوں کے درمیان عد النصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا عالمِ دین اس کو آپ نے حاکم اسلامی سے تعبیر فرمایا ہے تو اگر فلام یاز اگر ایسا حاکم موجود نہیں ہے تو پھر کیا وہ خاتون پھر ایسے لٹک کے بیٹھے گا نہیں ہاں وہ اس مرد نے قسم سے رجوع نہیں کیا اس نے تو کئی سال کا قسم کھایا زندگی بھر کا قسم کھا تو یہ خاتون ایسے ہی معلق رہے گا نہیں حاکم ملے تو حاکم کو رجوع کریں حاکم اس کا فیصلہ کرے گا اس مرد کو مجبور کرے گا یا اس خاتون کی طرف رجوع کریں نارمل زندگی گزارے یا پسند نہیں تو طلا دے دیں ٹھیک ہے جی لیکن فن المیاز الحاکم اگر حاکم موجود ہو نہ ہو تو خلیلم تھی تو اس خاتون کے لیے اجازت ہے جائز ہے انت و طالب ہو خود طلب کریں اس مرد سے بالفیر وجوہ البتہ اکیلا نہیں ہو گواہ رکھیں مثلا علاقے کا کوئی بڑے لوگ عام علماء ہو یا سرکردگان ہو کوئی بھی ذمہ دار شخص یا طرفین کے رشتہ دار ہو ان کو سامنے رکھ کر تاکہ کوئی زیادہ مشکلات پیدا نہ کریں جی؟ ان کو رکھ کر خاتون جو طلب کرے اس مرت سے رجوع کا بولیں بھئی میرے ساتھ نارمل زندگی گزارو بولے بولیں یا نارمل زندگی کرو رجوع کرو اور میرے پورا پورا حقوق ادا کرو ابھی طلاق یا طلاق دے دو یعنی جو کام حاکم نے کرنا تھا اسی دو کاموں کا وہ خاتون خود اس مرت کو کہیں بھئی آپ کو ان دو کاموں میں سے ایک کرنا ہوگا تو فلم یا پھل فل اور اگر یہ مرد انجام نہ دے احدمین ہوں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ وہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہے نہ طلاق کے لیے تیار ہے دونوں سے وہ انکار کریں تو پھر یہاں شریعت ہاکن خاتون کا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں خاتون کو شرم اجازت ہے فل تو خاتون کے لیے جائش ان کہ فسخ کریں توڑ دیں نکاح اس مرد کے ساتھ اپنے نکاح کو وہ بولتے میں نے تمہارے ساتھ نکاح کو فسخ کر دیا پھنسا ہونے کے سرب میں کیا ہو جائے گا اب یہ خاتون کو جیسا ہو ہونے سے نکاح اس کو پھنسا ہو جائے گا اور یہ مرد کو اب جو ہے اور یہ خاتون خود کو آزاد کرے گا یعنی نکاح پھنسا اور خود کو آزاد کریں گے اب نکاح پھنسا کرنے سے میں مرد کی طلاق کی ضرورت نہیں ہے طلاق کے بغیر خاتون خود اس نکاح کو پھنسا کریں گے ولا یجوز الحو اور جائس نے اس مرد کے تاخیر مؤخر کرنا اس کام میں پھر آج ان دو کاموں میں سے ایک کام کو کرنے میں تاخیر کی شرن اصلا جائز نہیں ہے تاخیر کرنے اس کے لیے حرام ہے لا یا جائز نہیں ہے اس مرضی تاخیر کرنے دیر کرنے پھر آج ان دو کاموں میں سے ایک کام وہ کیا ہے ام منفے ہو یا رجوع کر کے اس خاتون سے نارمل زندگی گزاریں و امطالعہ یا تلا دے دیں لڑکا کہ نئی رقصتیں شاثین بہت تاخیر مل صاحب ہاں ان دونوں کے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. ہاں جی اس ملت کے لیے دوسرا راستہ نہیں خاتون کے بس یا وہ مرد رجوع کر کے اس کا حقوق پورا کریں یا اس کو تلا دے دیں کوئی تیسرا راستہ ان دونوں کے لیے لیں ہاں الموت مگر یہ کہ موت یا اس ملت کے لیے موت آ یا خاتون کے لیے موت آ تو کام ختم ہو گیا ہاں جی ورنہ جو ہے اس ملت کو دو کاموں میں سے ایک ہر سلج میں کرنا ہوگا لیکن اگر اس مرد نے رجوع نہیں کیا تلا دے دیں فائن تو اگر تلا دے دیں خاتون کو تو خلا کا فراتے تو اس مرد پر کوئی کافرہ نہیں کیونکہ آپ کا ان کا قسم توڑنے کا کافرہ نہیں ہے کیونکہ خاتون کے کی ساتھ نہیں بیٹھنے کا قسم کھایا اس نے دے دیا نہیں بیٹھا تو نے قسم نہیں توڑا لیا تو اس پر قسم توڑنے کا کافرہ نہیں وہ فائل کا اگر اس مرد نے رجوع کیا اس نے قسم کھایا تو چار مہینے سے زیادہ کا یا ہمیشہ کے لیے یا مطلق قسم کھایا تھا اور وہ رجوع کرے خاتون کی طرف تو واجب جب الکافر تو واجف ہے اس مرد پر کافر ادا کرنا قسم توڑنے کا کیوں لان کیونکہ اس مرد نے ہانی ساتھ قسم توڑا ہے تو چونکہ اس نے ہمیشہ کے لے یا جو ہے چار مہینے سے زیادہ ساتھ نہیں بیٹھنے کا قسم کھایا تھا اب اس نے جو ہے چار مہینے کے بعد اور چونکہ شریعت بھی اس کو مجبور کرتے ہیں یا رجوع کریں یا تلا دے دیں اس نے رجوع کیا تو قسم تو اس کا ٹون گیا لہذا بھی اس کو قسم کے کفرا دے کر اپنی بیوی کے ساتھ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں بہرحال خاتون کو لٹکا کے رہنا شرن حرام ہے بہت سے جموں پر جو خاتون کا اپنے حق کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے شرن اس کے لیے یہاں پر اتھارٹی دیا ہوا ہے وہ مرد بہت زیادہ تنگ کریں اس کے حقوق ادا نہ کریں تو پھر اس کو نکاح فصا کرنے کے شرط اختیار دیتے ہیں ہاں جی تو یہ مرد جو ہے مجبور اس کو مجبور کر سکتے ہیں خواتین کو پتہ نہیں ان وجہ سے غلط کچھ لوگ جو شریعت کو نہیں جانتے ہیں یا یا جاہل ہیں وہ خواتین کو ایسے مقام پر تنگ کرتے ہیں تو تنگ کرنے سر میں آپ اللہ رجوع کر سکتے ہیں شریعی ان کے بعد رجوع کر سکتے ہیں اور اس طرح خود کو اس مشکل کے نجات دلا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم کریں اور ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیقہ آمین یا رب العانہ